قسطنطین نے اپنے مددگاروں مشیروں اور نسرانی سرداروں کے ساتھ مل کر شہر میں ایک اجلاس کیا اجلاس کے شرکاء نے قسطنطین کو مشورہ دیا کہ وہ کسی طرح یہاں سے نکل جائے اور نکل کر مسیحی قوموں اور یورپی ملکوں سے امداد طلب کرے ہو سکتا ہے کہ اس طرح نسرانی لشکر آ جائیں اور محمد فاتح محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو جائے لیکن قسطنطین نے اس رائے کو رد کرتے ہوئے کہا کہ وہ آخری لمحے تک مقابلہ کرے گا اور اپنی رعایا کو اکیلا نہیں چھوڑے گا تاکہ شکست کی صورت میں اس کا مدفن، اس کی قبر اپنی رعایا کے ساتھ ہو اس نے کہا اس شہر میں رہ کر اس کا دفاع کرنا ایک مقدس فریضہ ہے اور میں اس فریضے کو ضرور ادا کروں گا لہٰذا شرکائے مجلس مجھے یہ مشورہ ہرگز نہ دیں کہ میں شہر چھوڑ کر نکل جاؤں بالآخر قسطنطین نے نمائندہ وفود بھیجے جنہوں نے قسطنطین کی نمائندگی کرتے ہوئے پورے یورپ سے امداد طلب کی یہ وفود امداد کی خاطر یورپ کے کونے کونے میں گئے لیکن ناکام و نامراد واپس آئے اور محمد فاتح کے خلاف انہیں کہیں سے امداد نہ مل سکی سلطنت عثمانیہ کے جاسوسی اداروں نے قسطنطنیہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو چھان مارا عثمانی قیادت اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کے بارے میں معلومات رکھتی تھی سلطان محمد ثانی نے فصیلوں پر حملوں کا زور بڑھا دیا اور ہر حملے کو ٹھوس اور سخت کر دیا تاکہ وہ منصوبہ جو دشمن کو کمزور کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے اس میں کامیابی ہو عثمانی فوجوں نے فصیلوں پر حملوں کی کارروائی اور کمن ڈال کر دیواروں پر چڑھنے کی کوشش جاری رکھی ہر حملہ اور کوشش شجاعت و بہادری عیسار و قربانی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے شاہ قسطنطین کی فوجوں کا دل دہلا رہے تھے اور عثمانیوں کے ترانے ان پر بجلی بن کر گر رہے تھے سلطان محمد نے بڑی بڑی توپوں کو غلطہ نامی شہر کے پیچھے پہاڑی چوٹیوں پر نصب کرانا شروع کیا اور ان توپوں نے بندرگاہ کی طرف گولہ باری شروع کر دی ایک گولا ایک تجارتی جہاز کو جا لگا جو اسی وقت غرقاب ہوا دوسرے جہازوں پر خوف تاری ہوا اور وہ وہاں سے نکل باغے اور غلطہ کی فصیل میں جا کر پناہ لی عثمانی فوج کے بری حصے نے بجلی کی تیزی سے یک بعد دیگر کئی حملے کیے اور نصرانی فوجوں کو ہلا کر رکھ دیا سلطان محمد رات دن بغیر کسی وقفے کے بری اور بحری علاقوں پر حملے کرتے رہے اور آگ پھینکتے رہے ان کا مقصد یہ تھا کہ محاصرین کی طاقت اور ہمت جواب دے جائے اور رات دن کے کسی حصے میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہ کر سکیں اس طرح ان کے ارادے پست ہو جائیں گے ان کے دل کمزور اور مردہ اور ان کے آساب بوجھل اور ناکارہ ہو جائیں گے ایک چھوٹی بات بھی ان کے لیے پہاڑ ثابت ہوگی یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی اور سلطان اس کی منصوبہ بندی کر کے اس کو عملی جامہ پہنا چکے تھے محصور فوج ایک دوسرے کے چہروں کو غور سے دیکھ رہی تھی ان کے چہروں پر چھایا خوف و ہراس اور مایوسی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ اس بلائے ناغہانی سے نجات کی صورت کیا ہو سکتی ہے کیا اس عذاب سے ہماری روحیں چھٹکارا حاصل کر لیں گی وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اگر عثمانیوں کو شہر میں داخل ہونے میں کامیابی ہو گئی تو وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے شاہ قسطنطین نے مجبوراً دوبارہ مجلس سے مشاورت منعقد کی ایک نصرانی سپاہ سالار نے یہ تجویز پیش کی کہ عثمانیوں پر ایک سخت حملہ کیا جائے اور بیرونی دنیا تک پہنچنے کے لیے راستہ بنایا جائے کسی طرح شہر سے نکلا جائے یہ مجلس سے مشاورت ابھی جاری تھی اور مختلف تجاویز پیش ہو رہی تھی کہ ایک فوجی بھاگتا ہوا اس کانفرنس میں گھسا اور شرکا مجلس کو بتایا کہ عثمانیوں نے وادی لے کوس پر بہت بڑا اور سخت ترین حملہ کر دیا ہے قسطنطین نے اجلاس ختم کر دیا چھلانگ لگا کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اپنی محافظ فوج کو ساتھ لیے میدان جنگ میں کود پڑا رات گئے تک جنگ جاری رہی اور بالآخر عثمانی فوج واپس چلی گئی سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ اچانک حملے پر حملے کیا کرتے تھے اور ہر حملے میں نئی جنگی تکنیک محاصرے کا نیا انداز اور نفسیاتی جنگ کا ایک انوکھا طریقہ استعمال کیا کرتے تھے ان کی ہر جنگی چال پہلے سے مختلف ہوتی تھی جس سے دشمن کلی طور پر ناواقف ہوتا تھا محاصرے کے ابتدائی مراحل میں عثمانی فوجوں نے شہر میں داخل ہونے کے لیے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا اللہ اکبر زیر زمین سرنگے کھود کر مختلف مقامات سے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی جب شہر کی محافظ فوج نے زیر زمین سخت ضربوں کی آوازیں سنی جو آہستہ آہستہ شہر سے قریب ہوتی جا رہی تھی شاہ قسطنطین اپنے فوجی جرنیلوں اور مشیروں کو ساتھ لیے بڑی تیزی سے اس جگہ پہنچا جہاں سے ضربوں کی آوازیں آ رہی تھی وہ فوراً بھاپ گئے کہ عثمانی فوج سرنگیں کھود کر شہر میں داخل ہونے کی تدبیر کر رہی ہے دفاعی فوج بھی حملہ آور فوج کی سرنگوں کے بالمقابل اسی طرح کی سرنگیں کھود کر اس حملے کے جواب کے لیے تیار ہو گئی بے فوج بڑی رازداری سے یہ سرنگیں کھود رہی تھی اور مسلمانوں کو ذرا بھی علم نہیں تھا کہ ان کے بالمقابل بھی سرنگیں کھودی جا رہی ہیں عثمانی جب سامنے والی اس سرنگ تک پہنچے جو ان کے لیے تیار کی گئی تو وہ سمجھے شاید وہ انتخانوں یا خفیہ سرنگوں تک پہنچ گئے ہیں جو شہر میں جاتی ہیں وہ بہت خوش ہوئے لیکن خوشی اور مسرت کے یہ لمحے کچھ زیادہ طویل نہیں تھے فوراً رومی فوج نے انہیں آ لیا اور ان پر آگ کے الاؤ اور جلتی ہوئی رال پھینکی جس کی وجہ سے بہت سے آدمی جو سرنگوں میں موجود تھے دم گھٹ کر اللہ کو پیارے ہو گئے کچھ جل گئے اور جو زندہ بچے جہاں سے آئے تھے وہاں واپس چلے گئے لیکن یہ ناکامی عثمانیوں کے حوصلے پس نہ کر سکی انہوں نے سرنگے کھودنے کا دوبارہ پروگرام بنایا شاخ زر کے کنارے کے درمیان پھیلا ہوا علاقہ سرنگیں کھودنے کے لیے مناسب تھا مسلم فوجوں نے بڑی جانفشانی سے مختلف جگہوں سے سرنگے کھودنا شروع کر دیں اور محاصرے کے آخری دن تک ان کی یہ کوشش جاری رہی اس جرت اور بہادری کی وجہ سے خسنطینیا والوں پر اس قدر خوف اور دہشت چھائی کے بیان سے باہر ہے حتی کہ جب وہ چل رہے ہوتے تھے اور اپنے قدموں کی چاپ سنتے تو انہیں گمان ہوتا کہ یہ کدالوں اور بیلچو کی آواز ہے اور عثمانی پھر سے سرنگے کھودنے میں مصروف ہیں کئی ہی بار انہیں یہ وہم گزرا کہ زمین پھٹ جائے گی اور اس سے عثمانی فوج نکل کر شہر کے گلی کوچوں کو بھر دے گی. وہ اچانک دائیں دیکھتے اور پھر فوراً اپنے بائیں نظر دوڑاتے کبھی گبراہٹ سے ادھر اشارہ کرتے اور کبھی ادھر اور کے اٹھتے وہ ترکی آ رہا ہے دیکھو وہ شخص ترکی لگتا ہے اپنے سائے سے بھی وہ ڈرنے لگے تھے اپنی پرچھائیاں دیکھتے تو کہ اٹھتے ترکی انہیں بھگا رہے ہیں افواہ عام تھی لوگ ایک دوسرے کو جھوٹی خبریں اس انداز سے سنا رہے تھے کہ جیسے وہ حقیقت ہوں اور کسی نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہو اس طرح قسطنطنیہ کے باسیوں میں شدید خوف و حراس پایا جاتا تھا حتیٰ کہ اس خوف کے سبب ان کے ذہن معوف ہو گئے تھے کام نہیں کر رہے تھے یوں لگتا تھا کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں تھے ایک گروہ جرت سے کام لے رہا تھا تو دوسرا خوف کے مارے ٹکٹکی باندھے آسمان کو دیکھ رہا تھا ایک فریق غور و فکر کرتے ہوئے زمین خرید رہا تھا تو ایک اپنے ساتھیوں کے چہروں کی ناکامی کو دیکھ رہا تھا عثمانیوں کا کام کچھ آسان نہیں تھا سرنگے جو وہ کھود رہے تھے ان کے کئی جوانوں کو زندہ درگور کر چکی تھی کئی جوان دم گھٹنے سے اور کئی زمین کے باطل میں جل کر ابدی نیند سو گئے تھے اور ان کوششوں کے دوران ایک بہت بڑی تعداد رومیوں کے ہاتھوں قید بھی ہو گئی تھی جن کے سر کاٹ کر رومیوں نے عثمانیوں کے فوجی پڑاؤ میں پھینک دیے تھے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا